میں ایک جوڑ قائم کر دیں فتب قرآن تو اس کے اسی ترتیب اور اسی جوڑ کی پیروی کیجئے اس لیے کہ دین میں اصل حجت وہی ہے اور یہی پہلو وہ ہے کہ جس کو واقعہ یہ ہے کہ فراہی مکتب فکر نے اس طور میں خوب نمایاں کیا ہے نظم کلام قرآن مجید کی صورتوں کا باہمی رکھ کیا ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپ کیسے بنے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو نہ کر چکا ہوں تعارف قرآن کے اپنے لیکچرس میں اور مختلف مواقع پر بھی بات ہوتی ہے اس پر اتنی توجہ پہلے نہیں ہو پائی تھی جتنی کہ اس دور میں ہوئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ خود حضور کا فرمان یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے بلا یشما منہ العلما اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے اس میں سے تو مادن نکلتا آئے گا اس مادن میں سے ہیرے جواہرات مسلسل نکلتے رہیں گے نئے نئے پہلو آشکارا ہوتے رہیں گے اجاگر ہوتے رہیں گے جیسے جیسے انسان کا افق ذہنی وسیع ہوگا جیسے جیسے انسان کا کی ذہنی سطح اب یہ میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ایک ہے افق ذہنی کی وسعت ایک ہے ذہنی سطح کی بلندی جیسے جیسے لیول آف کانشسنس جو ہے بڑھے گا اور جیسے جیسے افق ذہن جو ہے وسیع تر ہوگا قرآن مجید کے نئے نئے معنی نکلتے چلے آئیں گے اس پہلو سے اگر اس دور میں آ کر اس پہ خصوصی توجہ ہوئی تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ متقدبین مفسرین جو ہیں ان سے یہ متاثرین جو ہیں یہ بازی نہیں گئے کوئی حرج نہیں بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے لا تو بہی لسان کا نکا ان جما ہو قرآن فیضا کرانا ہو فت ثم ان انینا بیانہ پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت یہ وضاحت سے مراد کیا ہے بیان القرآن قرآن مجید میں شروع میں صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئی جو میں بیان کر چکا ہوں خاص طور پر مکی اور مدنی صورتوں کے جو اسالیب ہیں ان کے مابین جو فرق ہے گہرائی زیادہ اور پاٹ چھوٹا صورتیں بھی چھوٹی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی لیکن یہ کہ ان کے اندر معانی کے سمندر جو ہے وہ موجود ہیں اب ان کی تبیل ہوئی ہے بعد میں کتاب الوحکیمت آیا تو ہو سمفس لطم خبیر پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہوئی ہے اس تفصیل کے تین شکلیں ہیں کہ جو آپ ذہن میں رکھیے ایک تو قرآن نے خود اپنے آپ کو واضح کیا ہے تبیین القرآن بالقرآن تفصیل القرآن اس کی متعدد مثالیں سب سے پہلے جب احکام میراث نازل ہوئے کلالہ کے بارے میں ایک بات مجمل رکھی گئی اس پہ سوالات پیدا ہوئے چنات سورہ نسا کے آخر میں یا قل اللہ یفتی کنفل کلال یہ لوگ اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے کلالہ والی تو کہیے کہ اللہ اس کی وضاحت کر دیتا اس کی وضاحت کر دے وہ قرآن مزید ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی کہ جو قرآن مجید ہی میں پہلی داد شدہ آیات میں سے ایک مضمور کی وضاحت پر مشتمل ہے اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں تو تفسیر القرآن بال قرآن سب سے پہلے تو یہ ہے نمبر دو یہ کہ تفسیر اور جو اصل مدلول ہے قرآن کا جو مقصود ہے جو اصل اس کا ہدف ہے اس کو پھر حضور نے اپنی سنت سے واضح کیا یہ سنت اولی بھی ہے فیلی بھی ہے تقریری بھی ہے اس میں وحی خفی بھی شامل ہے اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو صرف وحی جلی ہی نہیں ملی ہے وحی خفی بھی ملی ہے تو وحی خفی یا حضور کا اپنا اشتہاد ہے وہ اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا تو گویا کہ یہ بھی قرآن مجید ہی کی توحیع پر مشتمل ہے تو اس پہلو سے سم انا اِنَّ بیانہ اگر اے نبی کہیں آپ کو اجمال محسوس ہو کہیں آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے کہیں آپ یہ سمجھیں کہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہوئی تو بھی نہ گھبرائیے اس لیے کہ ہمارے ذمے ہے ہم اسے مناسب وقت پر کھول دیں گے کتاب ال نوق مت آیا تو سم و فسلت الد خبیر یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی ٹھوس بڑی پختہ بہت کامپیکٹ اور بہت ہی پروفاؤنڈ آیات اور اس کے بعد ان کی تفصیل کی گئی کتاب و نوق مت آیا تو سم و فسرت من, من خبیر تو جہاں اجمال ہے ہم اس کی تفصیل کر دیں گے جہاں کوئی ابہام ہے ہم اس کی تبیین کر دیں گے جہاں کوئی اشکال ہے ہم اسے حل کر دیں گے لہذا اس بارے میں بھی تشویش نہ تشویش یہ بھی نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ گم ہو جائے گا اور آپ بھول جائیں گے سنوکرے کا فلاک تشویش اس میں بھی نہ کیجیے کہ اس کی ترتیب کیسے قائم کروں یہ ہمارے ذمے ہے یہ ترتیب بھی ہم قائم کر دیں گے چنانکہ اس ترتیب ہی کی ہمیں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا جیسے ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں رمضان سے پہلے یہ در حقیقت گویا کہ ایک عکس ہے اسی دورے کا کہ جو حضرت جبرائیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے اور آخری جو رمضان مبارک تھا آپ کی حیات طیبہ کا اس میں پورے قرآن کا دو مرتبہ دورہ کیا حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ وہ ہے آخری فیضا فتب قرآن جب وہ ہم اس میں ترتیب اور تدوین قائم کر دیں تو بس اسی کی پیروی کیجیے گا یہ حجت ہے دین نمبر تین ہے نبی اس تشویش کو بھی اپنے قریب نہ آنے دیجیے کہ اس میں تو بہت سے مسائل ابھی ایسے ہیں کہ جو واضح نہیں ہو پا رہے ان کے مزمرات پورے طور پر کھلے نہیں ہیں ان میں کہیں کوئی اجمال ہے کہیں بھام ہے کہیں اشکال ہے وہ بھی ہم واضح کر دیں گے یا فکر نہ کیجئے تو تین تشویشیں تھیں کہ جن کو رفع کیا گیا ان آیات میں لا تحرک به میں ہی به ان تاج ان جماہو قرآن فیضا کرانا فتب قرآن <بَيَانَا> اب یہاں اس معاملے میں ایک اور پہلو کی طرف ہم آتے ہیں قرآن مجید کی جم و ترتیب و تدوین میں اشتباہ اگر کسی نے ڈالا ہے تو صرف اہل تشیوں نے ڈالا ہے ان کے ہاں ایک تو یہ کہ عام جو ان کے واعزین ہیں جو ان کے ہاں ذاکرین کہلاتے ہیں ان کی تقریروں میں ان کے خطبوں میں ان کی تحریروں میں عام ان کے مبلغین کے ہاتھ تو بکثرت چیزیں مل جاتی ہیں کہ یہ آیت بھی قرآن میں تھی یہ گم کر دی گئی فلا آیات تھی کہ جن کو نکال دیا گیا اس سے قرآن مجید کی انٹیگریٹی اور اس کی محفوظیت جو ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس پر یقین جو ہے انسان کا مثبحل ہو جاتا ہے لیکن اس کے ذمن میں جو اصل بات نوٹ کرنے کی میں چاہتا ہوں ویسے تو میں تفصیل سے یہ مباحث جب ہمارا یہ در سلسلے وار چل رہا تھا تو سورہ قیامہ پہ جب ہم پہنچے تھے تو میں تفصیل سے اس بیان کر چکا ہوں ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو متقدمین ہیں محققین شیعہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں وہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں سوائے ان کے ایک الامہ تبرسی ہی ہیں شیعہ چھٹی صدی ہجری کے انہوں نے ایسے ہی چلتے چلتے کسی بلخی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں قرآن سے مراد اور پڑھنے سے مراد لاتحر ہی لسا نہ کل کاج البین نہ علے نہ اس سے مراد اعمال نامہ ہے اس سے مراد یہ قرآن ہے ہی نہیں گویا کہ ان آیات ہی کو اس کانٹیکٹ سے بالکل انہوں نے نکال دیا لیکن وہ بھی کسی جزم کے ساتھ نہیں کہ کوئی پختہ رائے دے رہے بلکہ ایک بلخی کا قول ہے اور یہی ہوتا اصل میں وسوسہ اندازی کا طریقہ ایہام اسے کہتے ہیں ایک وہم پیدا کر دینا جب وہم پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو یقین مجمع ہو ہی جائے گا لیکن اس کے علاوہ مولانا فراہی نے بھی اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے بہت سے جو ان کے بڑے محقق ہیں ان کی رائے نقل کی ہے سید مرتضی شیخ الطفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجمع البیان محمد بن علی باب وح وغیرہ ان سب کی رائے یہ کہ نئی قرآن محفوظ ہے مینو ون ہے جوں کا تو ہے ویسا کا ویسا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی بیشی ہے۔ اس اعتبار سے نتیجہ دو نکال لیجیے ایک تو یہ کہ شیعیت اور رافضیت کوئی ایک شے کا نام نہیں ہے ہمارے ہاں بھی ایک فرق ہے ایک عام بریلوی وائز ہوگا ایک عام نادخا ہوگا وہ جو زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں ان کے اہل علم جو ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء ان کے ہاں وہ بات نہیں ہوتی زمین و آسمان کا فرق ہے یہ میں حقیقت و اقسام شرک کی اپنی بحث میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی ہے کہ ایک اہل علم ہے ایک اونچا طبقہ ہے ان کا اگرچہ کتابوں میں موجود ہے مواد لیکن یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ حوالے دے دیتے کہ ہمارے تو یہ متقدمین ہیں یہ مانتے اور ہم مانتے اور آج کل خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد خصوصاً جو وہاں کے علماء ہیں وہ بہت اینسسائز کر رہے ہیں اس کو کہ ہم تو اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے یہ جو آج کل ایک تحریر چلی ہوئی ہے کافر کافر شیعہ کافر اس میں بھی اصل مسئلہ یہی یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں کے حوالے نکال کر لائیں گے تو صرف ایک حوالہ بھی کافی ہے کافر قرار دینے کے لیے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو اس لیے کہ کم سے کم ان آیات پر تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے نا ان علینا جمع ہوا قرآن فیضا کرانا ہو فتب قرآن سما ان لینا بیا ثابت ہو گئے گویا کہ انہوں نے اس کو قرآن مجید سے خارج سمجھا پھر اللہ کا ذمہ اگر تھا تو اس میں تحریف کیسے ہو گئی یا پھر یہ آیات جو ہیں یہ بھی کہیں گھڑی ہوئی ہے معاذ اللہ سما باض اللہ تو اگر تو کوئی شخص کہے اپنی زبان سے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے تو ذرا سا بھی اشتما نہیں ہوگا اور ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ اس شخص کو آپ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بات اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے یہ فلاں شخص کی اپنی ذاتی رائے ہے مصنف ہے اس نے جو لکھ دیا اس کا ذمہ دار وہ ہوگا ہم تو نہیں تو ہمارے ہاں بھی اس وقت جو ان کے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور خاص طور پر اینانی انقلاب کے بعد انہوں نے بہرحال ہمیں ان کی اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بیان پر ہوتا ہے ایک قادیانی آج کہتا ہے اگر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کہ میں تو غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں دجال سمجھتا ہوں اب آپ اور کیا کریں گے سوائے اس کے کیا آپ کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا یہ قادیانی سے تائب ہو گیا اب اگر اپنے دل میں وہ کچھ اور رکھتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو فیصلہ ہوگا قاضی کا وہ تو اس کے اسٹیٹمنٹ پر ہوگا اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے بہرحال اگر کوئی اجتباع ہوا دشمنوں نے بھی اجتباع نہیں کیا ہے غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ اس کتاب کا ہے آسمان تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسری کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے ٹیکسٹ کی انٹیگریٹی پر اور اس کی محفوظیت کے اوپر یقین کیا جا کوئی کتاب آسمانی کتاب کوئی ہے ہی نہیں کوئی یہودی نہیں مانتا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے مینوانٹ موجود ہے کوئی سائی نہیں کہتا کہ انجیل یہ وہی انجیل ہے جو حضرت مسیح نے دی تھی وہ تو لوگوں نے مختلف نیریشن ہیں یہ متی کی انجیل ہے یہ یوہنا کی انجیل ہے یہ مارک کی انجیل ہے یہ, یہ فلاں کی انجیل ہے مرتس کی انجیل ہے یہ ہے حضرت مسیح کی انجیل کہاں ہے میں نے بارہا یہ قول سنایا ہے ایک مسٹر وائٹ ہوتے تھے پادری منڈمری میں جبکہ میں ابھی زیر تعلیم تھا میڈیکل کالج میں تو ایک سمر ویکیشن میں میں نے ان سے گفتگو کی کہ یہ آپ چار انجیلر کہتے ہیں وچ ون آف دم اس بائبل کہہ لے گا نن آف دم از Bible بائبل از ان دیم بات بڑی پیاری تھی لیکن ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے جبکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے ماں بیند الفتے یہ قرآن ہے اس میں بسم اللہ کے بے سے لے کر اناس کے سین تک کوئی غیر قرآن نہیں اور کوئی قرآن اس سے باہر نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آٹھ قرآن کی اس سے باہر ہو گئی ہے پورا قرآن ہے یہ جامع ہے مانے ہے بھائی مانی کہ قرآن مجید پورا کا پورا اس میں جمع ہے اور غیر قرآن کو اس میں شامل نہیں مانے ہے روکنے والا ہے کوئی غیر قرآن آیاتی ہل بات بین یدہ ولام من ہی اس قرآن پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بہرحال ایک تو یہ کہ جم تدوین قرآن کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اس کے تین مراحل ہیں پہلے مرحلے میں یہ حضور کے سین مبارک میں اللہ نے جمع کیا اور مرتب کر دیا اور حضور نے اپنی حیات طیبہ کے دوران بہت سے صحابہ کے سینوں میں اسے جمع کر دیا مرتب شکل کے ساتھ اصل جمع و ترتیب قرآن تو ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے ہاں پھر کتابی شکل میں اسے مرتب کیا گیا خصوصاً جنگ یمامہ میں جب بہت سے صحابہ کے جو حافظ قرآن تھے ان کی شہادت ہو گئی تو تشویش ہوئی کہ یہ سینوں میں جمع شدہ قرآن کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ اسے مصحف کی شکل میں کتاب کی شکل میں مرتب نہ کر لیا جائے یہ دورے صدیق اکبر میں ہو گیا اور حضرت ابو صدیق کا دور خلافت کل سوا دو برس ہے گویا کہ حضور کے انتقال کے مان بعد ہو گیا کوئی فصل نہیں ہے اس میں کوئی سو دو سو برس کا یا بیس تیس برس کا فصل نہیں ہے یہ کتابی شکل میں مابیند الدفتین بھی دور صدیقی کے اندر ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں ایک مرحلہ اور آیا چونکہ مختلف لہجوں سے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی وہ لفظ آنے لگے. اب مالک ہے مالک ہے یوم الدین اس کو دو شکل میں دکھ سکتے ہیں میم الف لام کاف مالک اور ایک میم پر کھڑا زبر اور لام کاف اب اس کے اوپر جو ہے دو طریقے ہو گئے یا جیسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں چاقو کو کاچو کوئی شخص لکھنا بھی کاچو شروع کر دیں تو اس سے فرق واقع ہو رہا تھا قرآن مجید کی کتابت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ ایک رسم الخط پر جمع کر دیا گیا تین مراحل ہیں یہ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ وہ قافیہ ملاتے ہیں لوگ تو جبوں کے خطبوں میں حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ جامع آیات القرآن کے الفاظ آئے ہیں نہاج گمراہ کن الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آیات قرآنی جمع ہوئی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنا بڑا دھوکہ لگ جائے گا انسان کو حضرت عثمان کا دور خلافت تو حضور کے انتقال کے بارہ برس بعد شروع ہو رہا ہے گویا کہ بارہ برس تک ابھی آیات قرآنی جمع ہی نہیں تھی نعوذ باللہ من یہ کس طریقے سے غیر شعوری طور پر جو ہے ایسی گمراہ کن باتیں ہمارے ہاں شامل ہو گئی ہیں صرف وہ قافیہ ملانا عثمان ابن عفان چونکہ یہ نون آ رہا ہے تو جامع و آیات القرآن کا لفظ استعمال کر دیا آیات قرآنی تو جمع ہو چکی ہے حضور کے دور میں سینہ مبارک کے اندر اور صحابہ کے سینوں کے اندر آیات قرآنیاں جمع ہو چکی ہیں نہ لے نہ وہ قرآن فیضا کرا نہ ہو فتب یہ طے ہو چکا پھر کتابی شکل میں بھی آیات جمع ہو چکی حضرت ابو بکری صدیق کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں تو صرف ایک رسم الخط پر جمع کیا گیا ہے اس کو اب کہتے ہیں رسم عثمانی مصحف عثمانی یہاں مالک اگر می ملف لام کاف لکھ دیں گے مالک یوم الدین تو غلط ہو جائے گا مالک لکھا جائے گا ایک ہی انداز میں ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اسے اور اس لیے کہ کراتے بھی دو ہیں مالک یوم الدین ملک یوم الدین اگر آپ نے میم علی فلام کاف لکھ دیا تو ایک ہی کراچ رہ گئی دوسری کراط ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس رسم الخط کے اندر جو کراطوں کا فرق ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ نوٹ کر لیں اب آخری بات جو ہے وہ خاصی مشکل ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اس میں ربط کیا ہے رب دیکھیے اب آگے چل کر آیت آ رہی ہے کل تو کوئی نہیں یہ پھر وہ میں بیان کر چکا ہوں لا یا کلا کل یہ لوگوں کے خیالات کی نفی کر کے کوئی بات کہنے کے لیے کلا کل نہیں, نہیں. تمہارا شبہ کچھ اور نہیں ہے تم جو انکار آخرت کا کر رہے ہو اس کا سبب وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ کیسے ہوگا بلکہ اصل سبب کیا ہے کلا کل بل تحبون العاجلہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس آجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو وہ تضرون آخرہ اور چھوڑ رہے ہو آخرت کو یہ ہے خود آجلہ آجلا کہتے کہتے جلدی والی اس حیات دنیاوی کے لیے ایک لفظ آتا دنیا دنیا معانس ہے ادنا کا ادنا کہتے قریب ترین شہر دنیا اسی کا معانس ہے قریب ترین تو یہی ہے آخرت تو پیچھے آئے گی اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے وہ تو بات کی ہے وہ تو ادھار شہ یہ نقد ہے تو دنیا کیوں کہا گیا یہ قریب ہے ادنا کا معنس دنیا اور آجلا آخرہ آخرہ جو ہے وہ پیچھے والی زندگی اور آجلا جو نقد ہے سامنے موجود ہے جلدی والی ہے اس کا نفع بھی فوری طور پر نقصان بھی فوری طور پر اس کی تکلیف بھی فوری ہے اور اس کی آسائشیں اور راحتیں بھی فوری ہیں اس اعتبار سے یہ آجلا ہے آجلہ کے مقابلے میں آخرہ بھی آ جائے گا آقبہ بھی آ جائے گا آتےبہ عقب میں آنے والی پیچھے آنے والی زندگی تو دنیا اور آخرت اور آتبہ یا عقبہ اور آجلہ یہ چند الفاظ جو نوٹ کر لیجئے تو اصل سبب تمہارا کیا ہے کل بل تحب ان الجلا بتغ آخرہ اب دیکھیے لطیف ترین تعلق یہاں قائم ہوا ہے یہی لفظ آیا ہے اجلت لا تو ہرک بھائی لسانہ کا نیتا اجلا بھی ہے این جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے لیے اور اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے جلدی کے لیے کس قدر لطیف بات ہے کہ یہ جو اجلت پسندی ہے یہ پسندیدہ شہ نہیں ہے خیر کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے سہج پکے سو میٹھا ہو جلدی کا معاملہ نہ کیجیے یہی اجلت پسندی یہ جب ایک گمبھیر مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب پیتھولوجیکل ڈائمنشنز اختیار کرتی تو خب عاجلہ بن جاتی ہے خب عاجلہ یہ فساق و فجار کے لیے ہے دنیا پرستی کے لیے لفظ ہے لیکن اجلت پسندی یہ انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو میں اب آپ کو آیات سنا رہا ہوں اجلت پسندی سے کوئی محفوظ نہیں کوئی نبی کوئی رسول کوئی ولی کوئی داع حق کوئی محفوظ نہیں چنانچے آیات نوٹ کیجئے سورہ امبیا کی آیت نمبر سینتیس خلک ال انسان امناجل انسان تو بنایا ہی دیا ہے جلدی پسند جلدی سے سرشت اس کی ہے جلد بازی اور اجلت پسندی جو ہے یہ اس کی سرشت میں شامل ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر گیارہ کان ال انسان عجولا انسان بڑا کجلت پسند واقع ہوا ہے سورہ تاحت میں حضرت موسا علیہ السلام کی ایکسپلینشن کال ہوئی جو کوہ تور پر حاضری کا وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے نہ آ جان کاؤں میں کا یا موسا اے موسا تمہیں کیا چیز ہے جو جلدی لے آئی ہے وقت معین سے پہلے لے آئی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں عجل تو یہ لے کر اپنے لے تربا. پر میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے گا تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ میں اپنے شوق کی بنا پر میں تو داد کا اور شاباش کا میں امیدوار تھا کو جائے ایک ایکسپلینیشن پڑ رہی جواب دیا گیا فننا فتنہ قوم مِن ایک <بَعْدِك> تمہاری اس اجرت پسندی کی وجہ سے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے اب آپ سمجھیے حضرت ابوسا علیہ السلام کا مقام جلیل قدر پیغمبر ہیں اجرت کی ہے کسی برے کام کے لیے نہیں اچھے کام کے لیے اللہ کے حضور میں حاضری کا شوق ہے اشتیاق لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی نتیجہ برا نکل اسی حوالے سے حضور سے کہا گیا اسی صورتحا میں لاتاجل بل قرآن قبل یقا کا واہیو اے نبی جلدی نہ دیجیے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں معین ہے اسی کے مطابق اس کی وحی جو ہے مکمل ہو ہمارے حکمت میں ہے تدریج جو ہے وہ ہماری حکمت میں ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تکمیل کریں گے آپ کا شوق اپنی جگہ اسی طریقے سے دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے اے نبی ان کو فار کے بارے میں بھی جلدی نہ کیجئے یہ نہ چاہیں آپ کہ جلدی سے ہم فیصلہ چکا دیں اور قصہ پاک کر دیں ان کا اور جھگڑا جو ہے چکا دیں نہیں لا تاجل علیہم ہم سورہ مریم ان پر آپ جلدی نہ کیجئے آپ یہ نہ چاہیں کہ ہم جلدی فیصلہ سنا دیں اور سورہ احقاف کی آج تو بڑی عظیم ہے وسبر قبا صبر ارالعظم رسولولا تستاج اللہ اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے بڑے ار العزم پیغمبر آپ سے پہلے صبر کرتے رہے ہیں اور دیکھیے ان کے لیے جلدی نہ کیجئے ان کے معاملے میں اجلت سے کام نہ لیجئے یہ نوٹ کر لیجئے اجلت پسندی فطرت کا لفظ استعمال میں نہیں کر رہا سرشت میں ہے انسان کی خلقت کے اندر شامل ہے یہ اس کا جو عالم خلق والا پہلو ہے مادی وجود حیوانی وجود اس کا جزو لازم ہے اجلت پسندی لیکن یہی اجلت پسندی جب جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا پیتھولوجیکل ڈائمنشن اختیار کرتی ہے جب یہ کینسر بن کر سامنے آتی ہے تو یہ حب عادلہ بن جاتی ہے حب عادلہ سے اہل ایمان کو سروکار نہیں ہے کیا اس کا کیا امکان ہے کہ انبیاء میں یا ان الاظم پیغمبروں میں حب عادلہ پیدا ہو جائے معاذ اللہ اللہ البتہ اجنت پسندی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ بھی خیر کے لیے یہ مضمون ابھی نامکمل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ابھی ہم اس کی تکمیل کریں گے بارک اللہ ہونی ولا کمفل قرآن العظیم و نفاانی ویا کمبل آیات الحکیم